نیچے کر دیا اس کا نام تھا جینیٹک انجینئرنگ یہ انجینئرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہم وار کرے گا لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے اور یہ جینیٹک انجینئرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا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 پھر اس مرد اور عورت دونوں سے انسانوں کا وجود ہونا چاہیے جب جینیٹک نے یہ ثابت کر دیا تو آئیے قرآن مجید کی طرف نظر دوڑائیے اللہ رب العزت نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے قرآن مجید میں فرما دیا یا ختقو رب ربکم اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو اللہ خلقکم من میں واحدہ جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ہے تو ڈارون کی تھوری کہتی تھی کہ بھی چینج ہونے چاہیے جنیسٹکی جنیسٹکی نہیں، ایک سے کام ہونا چاہیے قرآن نے بھی کیا بتایا تھا ایک انسان سے کہانی شروع ہوئی وہ خالہ کا مینہ زا اللہ فرماتے ہم نے اس مرد آدم علیہ اسلام سے ان کی بیوی ہا کو پیدا کر دیا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 انسان کے بارے میں وفخل کم ماں پتا